أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم آج همارا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر بائیس سے شروع ہوتا ہے اس آیت میں اللہ جل جلال نے ان لوگوں کی بہت شدید مذمت کی ہے جو حق بات کو غور و فکر کے ساتھ نہیں سنتے اور اگر سنتے بھی ہیں تو قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے فرمایا ہے ان نشر دواب بے ان دقینا بدترین جانور وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو کہ بہرے ہیں گونگے ہیں اور بے عقل ہیں دعب بتن ہر زمین پر چلنے والے کو کہتے ہیں لیکن جب عرب دعب بتن بولتے ہیں ان کا مقصد چار پاؤں والے جانور ہیں اس آیت کے معنیٰ یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوپایوں میں سب سے بدترین وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے ہیں اور اس کو قبول کرنے سے گونگے ہیں بہرے اور گونگے میں بھی اگر کچھ عقل ہو تو اپنے دل کی بات وہ اشاروں سے کہہ لیتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں لیکن عقل ان کی کام کرتی ہے دل میں جو بات ہے وہ اشاروں میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں اور دوسروں کی بات سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن یہ جو حق بات کو نہ سننے والے کافر ہیں نا یہ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اور عقل بھی ان کے اندر نہیں ہے تو ان کو تو سمجھانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور جسے سمجھانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے اس کے لیے گولی کافی ہوتی ہے اس کے لیے تلوار کافی ہوتی ہے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جنگ بدر میں جو لوگ مارے گئے ہیں یہ کسی بھی طرح سمجھانے کے قابل نہیں تھے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ حق بات کو نہ تو سنتے ہیں نہ تو سمجھتے ہیں نہ تو عمل کرتے ہیں اور نہ ہی حق بات کو پھیلانے کی اجازت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ و تینی و زیتون انجیر زیتون تور سینا کی پہاڑی اور مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر فرماتا ہے لقد خلق الانسان انسان احسن حسینی تقویم کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت اچھے طریقے سے انسان اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور پوری دنیا میں کائنات میں سب سے بہترین مخلوق ہے لیکن یہ کب اچھا اور بہتر ہوتا ہے جب یہ اللہ کی بات مانے جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو اس سے یہ تمام خوبیاں ختم کر دی جاتی اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے انسان کیوں افضل ہے اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے اللہ تعالیٰ کی طاط نہ کرے شریعت کے مطابق نہ چلے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے تم مردد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترا ان اللہ يَسْجُدُ لَهُ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے منفی سماواتی والارض والشمس والقمر والنجوم و والشجر و زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ الناس اور لوگوں میں سے بہت سارے سب سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ کثیر ان حق کا العذاب بہت سارے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر مقرر ہو گیا ہے اسی وجہ سے ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میں انسان ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے جو کوئی بھی ہے پہاڑ درخت سورج چاند ستارے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن یہ انسان ایسا نہیں ہے تو میں اپنے انسان ہونے پر شرمندہ ہوتا ہوں تو یہ انسان اس طرح کی ایک عجیب آزمائش میں اور مصیبت میں مبتلا ہے کہ یہ اگر اچھا ہو تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے لیکن برا ہو تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ مَعْرِضُونَ اس آیت میں اللہ جل جلالہو یہ فرما رہے ہیں کہ ولو عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اگر ان لوگوں میں اللہ تعالی خیر کو جان لیتے تو انہیں سناتے اچھی بات انہیں سناتے اور وہ اسے قبول کرتے لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی بات سنا دے تب بھی وہ کیا کرتے ہیں منہ پھیر کر الٹے پاؤں چلے جاتے یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ خیر سے مراد یہاں طلب حق ہے یعنی اگر وہ حق کے طالب ہوتے حق بات کو سمجھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو سناتا اور انہیں فائدہ ہوتا لیکن وہ حق کے طالب نہیں ہیں حق کے متلاشی نہیں ہیں وہ حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اگر وہ حق کو سمجھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ انہیں سناتا اور وہ فائدہ اٹھاتے اور قبول کرتے اسے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص حق کا متلاشی ہوتا ہے سچائی کو تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن اس کو انشاءاللہ ہدایت دے دیتا ہے لیکن وہ لوگ جو کہ حق کے متلاشی نہیں ہیں حق کے طالب نہیں ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں سے دشمنی کرنا ہے اسلام سے عداوت رکھنی ہے اللہ تعالی کے ساتھ دشمنی ہے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا اگر کوئی شخص سچائی کو تلاش کرنا چاہے تو اس قرآن کے اندر اس کے لیے علاج موجود ہے لیکن جو شخص چاہتا ہی نہیں ہے حق کا طالب ہی نہیں ہے حق کا متلاشی ہی نہیں ہے تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت پر ثابت قدم فرمائے اور ہر وقت ہمیں حق کی طلب میں اور سچائی کی تلاش میں لگائے رکھ الحکمت المومن اینما وجہ حق بہا حکمت یعنی اچھی بات یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں بھی مل جائے مومن اسے لے لیتا ہے چاہے کوئی کافر کیوں نہ ہو آپ کو اچھی بات کر رہا ہو تو آپ آپ اس کی بات سنیں سمجھنے کی کوشش کریں پھر یہ ماں باپ ہو گئے استاذ ہو گئے علماء ہو گئے مجاہدین ہو گئے جو کہ اللہ کی راہ میں اپنے سرو کو کٹوا رہے ہیں ایسے لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں کوئی نصیحت کرتے ہیں تو ضرور سننی چاہیے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جب آپ سنیں گے سمجھیں گے سچائی کی تلاش میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ میں حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر ہی محمد وصحب اجمائین سبحان اک اللہ اشد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ